سور لقمان مت ہے صرف چونتیس آیات تو چھوٹے چھوٹے چار لوگوں ہے اور اس کا نزول سو کے بعد ہے قرآن کریم کی اکتیسویں سورت ہے ترتیب میں اور نزول میں ستاون جبکہ صورت روم کی نزول نمبر 84 تھی صورت انشقاب کے بعد نازل ہے اور ترتیبی نمبر اس کا 30 صورت رکمان میں اللہ رب العالمین نے شیر کی مذمت توحید کی حمایت اور قیامت کے وقوع کی تائید زمانے کے ایک حکیم سے کرایا ہے ایک عقلمند سے کرایا کہ یہ مسلمانوں کا اور اہل دین کا متفق مسئلہ ہے سورت میں وہ چار مسئلے ہیں قرآن مجید کی صداقت پیغمبر اسلام کی حقانیت رب العالمین کی وحدانیت اور قیامت کا وقوع بھی بیان الحکیم انات ان لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامیم دل آیات الکتاب الحکیم یہ آیت تے کتاب حکمت والے کیے ادم و, و رحمت المحسنین او محسنین اللہ جی نے یو قیم و نسلا وہ یو تن زکا وہ ملا کر دوں گی نور الا ادم ربیم قبل مفل بالکل بقر سے ملا دیاشکری لہ و من الناس لوگوں میں بعض وہ ہے جو خریدتے ہیں بیہودا بے کیسے بےودا کتابیں ادھر ادھر ناولیں تھےٹر بے کار کے رائے اکو پکو سندر پکو پتر پکو ایسی کتابوں کا کیا فائدہ ہے لبیر اللہ کے بہراخ کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے وہ حد تک ذہا اور یہ سمجھتے اس کو ہسی مذاق لائےما ذاب مہین آہل مکہ نے ایران سے نظر نحارس قصے لے آیا اسفندیار کے اور کے اور وہاں کے پہلوانوں کے اور وہ بتاتا تھا کہ آؤ یہ سنو محمد کے قصوں سے افضل ہے بلا محمد کا قصہ کہاں ہے وہ تو وہی ہے وہ تو رشد ہدایت کا گنجینا ہے کوئی ذات اتلا نہیں ہے آیا تو نہ اور جب پڑی جاتی ہے اس پر ہماری آیاتیں ولام مستقبر مڑ جاتا ہے تکبر سے کالم عصبا جیسے سنی نہیں کان بھی اس وہ خورا جیسے اس کے کانوں میں کابش شروع ہو بتائے اس کو دردناک کا صاحب انس والے ہاتھ لہم جنت تو نہیں ان کے لئے جنتیں ہیں خوشیوں کی خالدی نفیہ شوس میں رہیں گے وعد اللہ حق کا خدا کا وعدہ پکا ہے وہ ولا الحکیم وہ غالب اور حکمت والے ہیں خلق السماوات بغیر امج ان تروں پیدا کیے آسمان بغیر ستون کے جن کو دیکھو والا سیت ڈال دیے زمین میں پہاڑ ان تمی دب حرکت نہ کرے تم پر وہ بس من بنکل لداف باپ پھیلا دیے ہر طرح زندر وانزلنا من السماء سماعمان اتارتے آسمان سے پانی فام بدنا پیا بالکل لذو جن قریب بس اگاتے ہیں اس سے ہر طرح اناج باعظت بارہ قسم کی فصلیں اناج اگ رہی ہیں پانی یہ سب چیزیں اللہ پیدا کرتے فارونی مرضہ خرق المندوری ذرا دکھاؤ کہ بتوں نے اور درگاہوں نے کیا پیدا کیا بل ظالم و نفیز و بلکہ ظالم لوگ خود گبرائی میں ولاقا تعینہ لکمان الحکمت انشکر اور ہم دے چکے تھے لقمان کو حکمت خدا نائی کے شکر کرو خدا کر لقمان یہ شروع عمر میں غلام تھا اپنے آقا کے پاس ہوتا تھا آقا نے اس کو ایک دن کہا کہ جا کے بازار سے کوئی ایسی چیز لا کے پکاؤ جو بہت لزیز ہو تو یہ بکرے کی زبان لے آیا بکرے کی زبان لایا وہ پکایا بادشاہ آکانے کا ہوا بڑا مزیدار سال بڑا مزے دار سالت ایک دن بادشاہ نے کہا کوئی ایسی چیز لا کے پکاؤ جو بہت بری ہو بد سایہ چیز پکا کے کھلاؤ یہ پھر بکرے کی زبان لایا اور ایسے ویسا پکایا اچھا نہیں پکایا بادشاہ نے کہا اس وقت بھی زبان لائے آج بھی زبان لائے اور یہ زبان تخت سلطنت تک لے جاتی ہے اور یہ زبان پل سکاٹ بھی لے جاتی ہے بس یہ زبان کنٹرول ہو جائے اگر انسان کامیاب ہے اوشال خان ہٹک کہتے ہیں ہوم کلاد ہم, ہم بلاد اخل اجبا اور خا دے چی کبھی خبرے۔ اور دزمہ کے ہٹ پہ نما تی گی اور سڑے تھے ہر چا کا لالا کا, کا وہ فتوے لکھتے تھے علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے کہا بس بس آپ آمد تیمم عمبر اصل آدمی آیا ہمارے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں خدا کا پیغمبر آیا پوچھا کہ عقل کہاں سے سیکھی پر میں بیاپروں سے جو جو کام وہ کرتے تھے ان سے بچتا ہوں تو عقل من بن گیا بعض لوگ ان کو پیغمبر سمجھتے ہیں لیکن آمالی میں ہے آمالی ہمارے عقائد ہدفی کے نظم ہے نظم اس میں ہے وہ ظلم کرنے لم یورف نبی کرزل لکمان و فخر انجالی ظلم کرنے لکمان پیغمبر نہیں ہے اس میں فضول باس نہ اور یہ قاعدہ ہے کہ گزشتہ امت ہو کہ وہ لوگ جو پیغمبر نہیں تھے ان کا نام لیں گے تو لقمان ددی اللہ تعالیٰ ذلکرنے رضی اللہ تعالیٰ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کہنا یہ روافذ کپرا پہ گٹتا ہے غیر نبی علیہ السلام نہیں ہوتا وہ نقل الکمان البنی جس وقت فرمایا لکمان نے اپنے بیٹے سے بھائی وَلَقَدْ تین لُقْمَانَ الحکمت اور ہم دے چکے تھے لوکمان کو حکمت ادانائی کہتے ہیں حضرت لوکمان جنگل جاتے تھے پودے ان سے بات کرتے تھے درخت بات کرتے تھے ان کے پھول اور بیج بات کرتے تھے اور ہم دے چکے تھے لوکمان کو حکمت ادانائی کہ شکر کرو اللہ کا اور جو کوئی شکر کرے بس وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے اور جو نہ شکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ خوبیوں والے وہی نکالا لکمان و لپنی جب فرمایا لکمان نے اپنے بیٹے سے وہ, وہ نصیحت کر رہے تھے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تو شرک شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ ان شرک اللہ ظلم نازی بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ بیٹے کئی شرک نہ ہوسٹل انسان بے والدی ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں حملت امر اٹھائے ہے اس کی ماں نے تکلیف سے واہن الن تکلیف در تکلیف فسال خوفیا میں پھر دودھ سے ہٹایا دو سال بعد یعنی ڈھائی سال میں انش کورلی والے والدہ کہ شکر کرو میرا ماں باپ کا الہی المصور میری طرف پلٹو گے لیکن یہی ماں باپ وہ ان چاہتا کا برابر کوشش کرے علان تو شریک کبھی کہ شریف ٹھہرائے میرے ساتھ مالین سر کبھی ہی علم جس کا نہیں ہے تجھے علم فلا تو تے ہو مت مانے ان کی بات وہ صاحب ہو ماں پھر دنیا میں اور برتاؤ کرے ان کے ساتھ دنیا میں بہتر کھانا پینا روٹی کپڑا مکان دیا کرے دین کی باتیں بے دین ماں باپ کی نہ مانے لیکن دنیا کے نظام میں ان کا احترام کرے وہ سَبِيلَ سبھی لمنا چلے راستے پر ان لوگوں کے جو ہماری طرف آ رہے تم بھائی لیا مرجیوں کوم پھر ہماری طرف پلٹو گے فونبیو کم بنا کم تم کا خبر دے دوں گا تم کو وہ جو مال کرتے دے, دے اللہ یا بنیا بچیا بنیا اے پیارے بیٹے ان نہ تک مسالا اب تم بن خر در اگر ہے کوئی نیکی بم اقدار رائی کے دانے کے فتح انفی سخرت ان ہو پتھر کے نیچے آفس کماؤ یا آسمانوں میں اوفیلا دیا زمین میں یا تب اللہ لے آئے گا اسے اللہ اِن لطیفن خبیر بے شکل اللہ باریک بین و خبردارے یا بنائی آئے میرے پیارے بیٹے آتے میں سورا سے پڑھو نماز وام مربل اور چلے اپنے کاموں میں ونہا دل بن کر روکتے رہے برائیوں سے مسکرا لاما سوابت جم کے رہے جو آپ کو تکلیف پہنچی نظانی یہ سنجیدہ کاموں میں سے ونا تو سخر خط نہ پلانا گال لوگوں کے لیے غصے میں آدمی ہوتا ہے نا میں تو گال پلا دیتا ہے <تصفيق> وہاں تم شفل اردا چلنا نہیں زمین میں اکڑ کر ان لالا گوکل لَا مختار انفخر بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی ہی لگ اور بڑکیاں مارنے والے کو وقت فی مشیح کا میاں اختیار کرو چلنے میں وقت دودھ میں سو اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ دو کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں دے دے پچاس لاکھ کی بول رہے میاں اختیار کرو زندگی گزارنے خوش رہو گے بہت گٹھیا بھی نہ جاؤ بخیر کنجوس بن جاؤ گے بہت علی بھی مت جاؤ جلدی اتر جاؤ گے اور آواز پس کر لے اتنا ان انکر لسو سواتے بے شک بدترین آوازوں میں سے آواز نسو تو وہ آواز ہے جو گدھا نکالتا ہے کیونکہ گدھا جب آواز نکالتا ہے اس کے ساتھ فارغ بھی ہوتا ہے تیزرمت ہسڑم ہو رہی ہے اور اس کی آواز بے, وق, بے موقع اور بے محل ہے جیسے مبتدین کی آواز ہے جہاں ان کا معبد ہو وہاں کے مسلمان پریشان ہو المتا رہو دیکا نہیں ان اللہ کو مافل سماواتے و ما فلر کہ مسخر کی اللہ نے تمہارے لیے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے نیام ہو ظاہر تاطران اور پورے کیے تم پر اخسانات ظاہر باترنگ امینند سے میں یو جاد لو لائے بغیر لوگوں میں بات ہے جو لڑتے بغیر سوچ سمجھے بلا ہو تن نہ روشنی بلا نہ کوئی کتاب دلیل کچھ رہتی باتیں کرکو بکو سندر بکو کر رہا ہے وہ ذاکیر بھی جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ابانا کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے وہ جو پائے اس پر اپنے بڑوں کو اولا اوقانا شیطان یہ تو ہم لذاب اگر جو پکارنے والے ان کو جلانے والے عذاب کی طرف ابسلم وجہ ہوئے إِلَ اللہ اور جو سپر کرے اپنا چہرہ خدا کے وہ مقسم اموک سین ہو مغسن, وہ بھی افسری سبارہ واہ بھائی واہ افسدی ہو اللہ کے سپرد فقد استم سا قبل اور وہ تیروس کا بس اس نے تھام لیا کڑا مضبوط وہی اللہ آ الامور بطول اللہ کی طرف آخر کار جانا ہے یا تمام کاموں کا پلٹنا مغل جو کفر کرے فلا حضون کا قبر غمگین کرے آپ کو اس کا کوفر علی نبر جو ہماری طرف پلٹیں گے اور اب بے ملو بتا دیں گے جو وہ کرتے تھے ان اللہ حالیم بذات سدور بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے رازو بیمت کلیل ان فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا ثم سر ہوں الاذا بن پھر پریشان کر دیں گے ان کو سخت عذاب میں بولے انسالت ہوں من خرکت سماوات ولد اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین نئے قول اللہ کہیں گے اللہ ہی نے بول الحمد للہ آپ فرمائے شکر خدا کا بل اکثر ہُم لایا نملہ سماوات ولر اللہ ہی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ ان اللہ الحمید بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے ولا انما فلز منشرد نا کلام اور اگر بے شک زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بنے والی ہی سما تو ابور اور سمندر سیائی بنے اس کے بعد ساتوں سمندر سارے جہان کے درخت قلم بنے ساری دنیا کے جو سات بڑے سمندر ہیں وہ سیائی بنے آسمان و زمین کے ملائق انس اور جن لکھنے والے بنے ماں نہ لے مات اللہ پھر بھی خدا کی تعریف پوری نہیں ہوگی دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ماں ہم چنا درم والے وسفے تو ماندا ان اللہ حاضی نہ کی ماں خل کو قوم والا کوم نہیں ہے پیدا کرنا تمہارا اور نہ تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کنف سے واحدہ مگر جیسے ایک جان کو اٹھانا ان اللہ ہوں بسی بے شکل سننے دیکھنے والا ہے المتران اللہ یو لفن نہ آپ نے دیکھا نہیں بے شکل داخل کرتے رات کو دن میں وہ النَّهَارَ لگارا فر اور داخل کرتے دن کو رات میں بس اخرا شم کمر کام میں لگایا سورج و چاند کلو یریلا جنے مسمان ہر ایک چل ہے وقت مقرر تک وان اللہ ملو نبیر اور بے شک اللہ تمہارے عمل سے خبردار ہے ناری کبھی اللہق یہ بے شک اللہ برحق اور بے شب جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ نکم میں ہے بات سنو وہ پکار وہ نظریہ الوحیت وہ شریف جاننے کا کاقیدہ وہ یہ خیال کہ یہ پہنچتے ہیں مدد کرتے ہیں مجھے جانتے ہیں نف و پر قادر ہے یہ جو نظریہ ہے اب یہ ہے باطل یاد رکھ باقی وزیر سلام ہوئی علیہ السلام, السلام اور بلائے اللہ اور زمانے کے بزرگانی دین ان غریبوں کو کیا پوچھنا دوسرا جواب یہ حضرات نبوت اور ولایت میں تو برحق ہے مگر الوہیت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے باطل میں نے بھی یہ جواب دیا ہے بے شک اللہ بزرگ برتر رہے الم تران نل فل کا تجری پھر بخر بھی آپ نے کشتی چلتی ہے سمندر میں خدا کے افسان سے یوریا کم منایا تھی تاکہ دکھا دے تم کو آئے تھے ہند فیضا نے کل آیا تل کل بے میں نشانی ہے ہر صبر شکر والے کے لیے وہ زا کا اور جس وقت لے ان کو موج دریا کا مانن صاحبان کے داو اللہ مخلص علین پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں پنما نجا مل پر جب لے جاتے ہیں ان کو خوشکی میں فمن ہوں مختصر ان میں کچھ تو اعتدال پر رہتے ہیں وما مائع جہد آیاتنا ہے انکار کرتے ہماری آیتوں کا اللہ کلو خطار ان کفور مگر ہر دو کباز نہ شکرا خطار خطارہ یافت روخ خیالت کرنا خطارہ یافت روخ خیالت کرنا اختر بہت زیادہ خیالت کرنا عربی اعتبار سے یہ نام ٹھیک نہیں ہے اختر فشن میں عید کو کہتے ہیں اور فارسی میں بھی اختر ادب بارک مولانا بزرگ کا نام بھی اسی طرح رکھا گیا ہے یعنی عید کے خوشی کے معنی اور بڑے خوشگوار آدمی ہے اللہ انہیں صحت دے اللہ ان کی بزرگی فائن دائم رکھے یا یوننا ستقو ربکم اہلو کو ڈرو اپنے رب سے بخشو یامن اور ڈرو اس دن سے لاہجی والد اللہ والے جی کہ کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کو بنا مولود انہوں جاز نہ والدی شے نہ بیٹا کچھ کام آ سکے گا باپ کا کچھ بھی ان وعد اللہ حق کن خدا کا وعدہ پکا ہے بلا تمر نقم الحایا تم دھوکہ میں نہ ڈالے تم کو دنیا بلا عمر نقم بل نہ میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا لفظ غرور شعور کا غذب ہے صفت و ہے دھوکہ دینے والا اور غرور میں سب یہ مصدر ہے بمانے دھوکہ مغرور جو دھوکے میں پڑ گیا ان اللہ ان علم سا بے شک اللہ کے پاس علم قیامت کا ہے وہ نزل وہ جانتے ہیں بارش برسانہ وہ عالما فلحم وہ جانتے ہیں رحم و کا وما تدری نفس مادہ تک سے بغدا نہیں جانتا کوئی انسان کیا کمائے گا کل وما تدری نفس بھی دن تبوت اور نہ جانتا ہے کوئی انسان کہ کس زمین پہ مرے گا ان اللہ علی من خبیر بے شک اللہ علم اور خبر والے یہ پانچ چیزیں اس کو کہتے ہیں مفاطی الغیب ہم یہ غیب کی چابیاں اور خزانے ویسے جہان کے سارے غیب اللہ کے پاس ہے وہ ان میں آ جاتے ہیں ان کو تقسیم کریں گے سمجھنے کے لیے تو یہ پانچ گنجینے بن جائیں گے سب سے پہلا علم جو سب سے بڑا ہے وہ قیامت کا ہے دوسرا علم دنیا میں بارش آنے کا ہے سوائے خدا کے کون جانتا ہے وہ میکسیمم اور مینیمم تھرمامیٹر ان کے فیل ہو جاتے ہیں رحم کا حال کہ بچہ بن رہا ہے یا گر رہا ہے سڑ رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے اللہ جانتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بھی الٹراساؤنڈ سے جانتے ہیں آپ الٹرا ساؤنڈ اپنے پیٹ پر رکھ کے بتائیں کہ رات کو کیا کہیں الٹراساؤنڈ مشین ہے مشین کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے علم الغیب بغیر ذریعے کے حاصل ہوتا ہے یہ میں نے پہلے وضاحات کی ہے علم الغیب ما لم ہابی ہی ملم یقم والے ہی وہ ماتری نفسم مزہ تک سے وہ متا نہیں جانتے کوئی انسان کل کیا کمائے گا وہ نکل گیا دفتر کے لیے اور گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا تو جانتا تھا یہ اصال سلام مصر جانے لگا اور بجائے پہنچنے کے بیوی کو درجزے ہونے لگی وہ رات بھر انتظار کرتی رہی بچہ پیدا ہوا مویشی لے کے ساتھ لے گئی حضرت کو نبوت ملی آگے مصر نکل گئے یہ کیا ماجرا پیشہ ہے ماتری نفسم ماں تک سے بوا گجری نفسم یہی اردن تموت کوئی نہیں جانتا کس سر زمین پر مرے گا استاد گرامی قدر محدث العالم حضرت بن نوری کراچی کے تھے تقریباً یہی رہنے والے تھے پچاس سال سے انتقال ملٹری اسپتال جاول پنڈی میں ہوا شیخ القرآن ناول پنڈی کے تھے انتقال دبئی میں ہوا مولانا احتشام الحق کراچی کے تھے انتقال مدراس میں ہوا مفتی محمود صوبہ سرحد کے تھے انتقال بنوری ٹاؤن میں ہوا مولانا یوسف کاندیلوی تبلیغی جماعت کے امیر دوب کاندلا اور نظام الدین دہلی کہتے سہارنپور کے فاضل تھے انتقال لاہور سالانہ جلسےج تبلیغ میں ہوا اللہ اللہ کون کہاں مرا کسی کو کیا پتا کہاں موت آ رہی اللہ اللہ مدینہ منورہ میں ایک ہوٹل گیا تھا تو مریض انتظار میں بیٹھے تھے وہ مر گئے تھے اور ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نہیں تھے وہ بچ رہے تھے کیا پتا اور ایک دکاندار گھاپ کے لیے کوئی چیز لانے کہیں اور چلا گیا وہ بچ گیا اور وہ جو گھاس آئے ہوئے چیستا ہے کوئی نہیں جانتا کہ سر زمین پر وہ مرے گا نیم الخبیر بے شکل علم و خبر والے ہیں علم و خبر والے خدا اس کا بیان